شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترش شروع ہوئے اور منہ پھر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور خدا سے ڈرتا ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے پس جو چاہے اسے یاد رکھے قابل عدب میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو سردار اور نیکوکار ہیں انسان ہلاک ہو جائے کیسا نا ہے اسے خدا نے کس چیز سے بنایا نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا